سب کے علم میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے کیا بلا توابی. توابی. تو ان میں سے جن کے پاس اچھا خیر تو توابی. پڑھ رہے تھے توابے کی کل پانچ قسمیں تھیں ان میں سے دو قسمیں ہم پڑھ چکے تھے نمبر ایک صفت نمبر دو تاکہ ٹھیک ہے تو گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ ترقی سے متعلق تھا تاکید کس تر تفصیل کے ساتھ اچھا جی چلیے پھر آج کا سبق دیکھتے الرحیم اچھا جی آپ میں سے ترکیب کی سجد الملائی سجد الملا اکتو کل اجماعل اس کی ترکیب کریں گے رول نمبر پندرہ ٹھیک ہے ایک رول نمبر 3. دو ساتھ, ساتھ میں رول رول نمبر پندرہ رول نمبر تین دو رول نمبر سات تین یہ لاک کریں گے اور رول نمبر بارہ اگر آپ بھی کر سکیں تو آپ بھی کیجیے ورنہ چونکہ آپ نے سبق نہیں ہے تو اس لیے ہم آپ کو کچھ کہیں گے نہیں لیکن اگر آپ کو آتی ہو ترکیب تو ضرور کیجیے سجد الملا کلہم اجماؤن جی سمجھ آپ کچھ کس سے پوچھا ہے رول نمبر پندرہ ہے رول نمبر تین ہے اور رول ہیں ٹھیک ہے رول نمبر بارہ اگر آپ بھی دینا چاہیں تو اس کے علاوہ جو باقی ہیں جو, جو لوگ موجود ہیں آپ میں سے بھی کوئی دینا چاہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ترکیب کرنا چاہے تو آپ بھی ترکیب کر سکتے ہیں کیا نام ان کا ہوں رول نمبر اٹھارہ آپ ترکیب کر لیں گے رول رول نمبر اٹھارہ جی تو پھر آپ اور یہ جو ہیں کیا نام ان کا ہم نے آپ کو رول نمبر تو کوئی نہیں دیا ہوا آپ دونوں ترکیب کیجئے دوسری والی رعیت العمیر نفسح رعیت الامیر نفسح اب ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا مقد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر دوبارہ سے دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ سے تو پہلے مزاح مضاف لے مل کر تاکید اول ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اجماؤن تاکید ثانی ہو جائے گی تو مقد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر کیا ہو جائے گا فائل بن جائے گا ٹھیک ہے فعل سجدہ فیل کے لیے تو فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو جائے گا جی دوسری ترکیب پوچھی تھی کچھ ساتھی نے بتایا اچھا بتایا رعیۃ المیرا نفس ہو رعیت فعل با فائل الامیرہ موقع نفسہ مضاف ہو امیر مضاف ہیں مضاف مضاف ہیں مل کر تاکید الامیرہ کے لیے اب مکد تاکید مل کر کیا بنیں گے مفعول بنیں گے گےی تو فعل بفائل کے لیے تو ہمیشہ سے یہ یاد رکھیے ہم پہلے دیکھیں گے پہلے والی چیز کو کہ پہلے والی چیز کو چاہیے کیا ہم نے شروع سے آخر تک ترکیب کر کے چلتے جانا ہے اور پھر آخر سے واپس میں دیکھا ہم نے کہ رئی تو فعل بھی تھا فائل بھی تھا اب جب فعل اور فائل دونوں چیزوں میں پھر کیا چاہتے ہیں مفعول کا تقاضہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آگے چلے ہم الامیر ہم نے کہا مقد تو اب مقد کو کیا چاہیے ہوتا تاکید چاہیے ہوتا آگے چلیں گے نفسہ مضاف ہے ٹھیک ہے مضاف کیا چاہتا ہے مضاف مضافلہ چاہتا ہے اب مضاف مضافلۂ آگے اس کے لیے اب ہم واپس آتے ہیں کہ مضاف مضاف مضافلہ مل کر پہلے دیکھا کہ الع امیرہ موقع تھا اس کو کیا چاہیے تاکید چاہیے ہم نے کہا کہ جی مضاف مضاف مزافل مل کر تاکید بن جائیں گے العمیرہ کے لیے اب تاک مل کر کیا بنیں گے پہلے ہم نے دیکھا کہ رہی تو فی فائل ہیں تو جب فعل اور فائلوں تو کیا چاہتے ہیں فعول چاہتے ہیں تو لہٰذا کے لیے مفول بن جائیں گے اب فعل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا ٹھیک پہلی ترکیب تھی سجد الملائکہ تو سجد فیل تھا اب فعل کو کیا چاہیے ہوتا ہے فائل چاہیے ہوتا ہے لہٰذا ہم واپس لا کر اس کے لیے فائل کو بنائیں گے لیکن آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ الملائے تو کیا ہے چلے بناتے جائیں گے مؤقد ہے ٹھیک ہے اب کلو کل مضاف ہم ضمیر مضاف اب مضاف مضافلہ مل کر ظاہر سی بات ہے اس کو یہیں پر ختم کریں گے کہ تاکیر اول ہے اجماون تاکیر ثانی ہے اب دونوں تاکیدیں یہ ہو جائیں گی کس کے لیے المعکد یعنی المرائے کتوں کے لیے تاکید بن جائیں گے تو اب مکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر کیا بنے گا پہلے ہم نے دیکھا کہ سجدہ صرف اور صرف فعل تھا تو فیل جب ہو اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے فاعل چاہیے ہوتا ہے تو لہٰذا مکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل بنے گا کس کے لیے سجدہ کے لیے تو فیل اپنے فائل سے مل کر فیلیاں خبریاں ہو جائے گا بات سمجھ میں آ جی اس سے پہلے صفت والی ترکیبیں تھیں تو ان میں سے بھی اگر ایک ترکیب کوئی کر دے پھر اس کے بعد ذرا سبق کو پڑھ لیتے ہیں اللہ صفت کی ترکیبیں تھی رعیت امراط نال متن مرر تو بے رجن عل متن بنت ہو جا ان رجن ماتا ابو ٹھیک ہے ہاں کس سے پوچھیں کس سے نہ پوچھیں رعی تو امراطن عالم رعی تو امر عالمتن جی تو امر اتن عالمت نہیں ہے وائس ان اسپیک پہ اچھا اچھا جی ٹھیک ہو گیا تو اس کی ترکیب کرے گا کوئی رعیۃ تو امراتن عالمتن کی ترکیب کیجیے رعیت امراتاً عالم کی ترکیب اگر رول نمبر تین اور رول نمبر بارہ کر دیں اور آگے ایک دوسری ترکیب ہے اخر جنا منہاد حل قریت ظالم اہل اخر جنا ماد حلقریتِ ظالم اہل اس کی ترکیب رول نمبر تین آپ کر لیں گے اخرجنا من هذه رول نمبر تین اور سب سے پہلی ترکیب رول نمبر سات اور رول نمبر بارہ اور آخر سے پہلے والی ترکیب اخرجنا من هذه القریتِ ظالم آلوہ رول نمبر تین آپ لوگ پہلے مجھے دیجیے تاکہ میں آپ کا انتظار کروں کہ آپ لوگ کر لیں گے نا ترکیب رول نمبر تین تھوڑی لمبی ہے لیکن آسان خرجنا من قریت ظالم اہل وا اس کی ترکیب صرف اور صرف رول نمبر تین کریں گے اور رول نمبر تین کے ساتھ رول نمبر اٹھارہ بھی کرنا چاہیں اور دوسرے ہیں رول نمبر انیس کے عدد ہم ٹھیک ہے رول نمبر انیس کر لیں ہاں اور سات اور بارہ کر رہے ہیں پہلی ترکیب صرف جی جلدی سے کیجیے ہاں اخر من منہل قریت ظالم اہل اس کی ترکیب رول نمبر تین کر رہے ہیں اچھا تو اب آپ سن لیجئے کہ اخرجنا من ہاد حلقرت ظالم اہلحا کی ترکیب اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے مصوف صفت تھی ان میں سے ایک یہ ترکیب ہے مصوف صفت میں سے اخرجنا من ہاد حلقر یت ظالم جی جلدی کریں ذرا سب ہاں جی شیہ بش اللہ اکبر کبیر مزید بہتر بنا سکے تو بنائیے گا رول نمبر ساتریجنا القرار <tones Saul and Ronald> القریہ موصوف الظالم صفت ہاں الہ مزاح مضافل مضاف اب مضاف مضافل مل کر <تصفح> چلیے صحیح ہے اچھا جی رعی تو پھیل تو زمیر متکلم آه. کیا کیوں رتن المس عالمتی مصروف مل کر فائل سے تو فائل کہاں گیا تو کہا گیا؟ تو تو آپ نے بنا دی یہ کیا چیز مفعول تو فائل گیا اچھا جی، فعل اور مفعول، مقدم کہاں سے حاضری ہی اس میں اشارہ ہاں قریہ موصوف اضالم صفت آلوہ مذاف مضافل مضاف مضافل مضاف مضاف مل کر اسم میں فائل کمال صفت موصوف مل کر مشارم اشعر العلیم مل کر مجرور کیا عجیب اچھا جی اخر نافیل بفائل منار فجار حاضی اسم اشارہ قریتن موصوف ظالم اسم فائل مضافل ضمیر مضافل مذاق مضافل ہو کر ظالم کا فائل فائل اپنے فائل سے مل کر صفت مذافی مل کر کیا بنیں گے بتاؤں گا میں ترکیب کروں گا دیکھ لینا پھر فیل فائل, فائل اور مقبول بھی پھیلیاں خبریں ہوا اچھا سار غلط ہے کہ ٹھیک کدھر سے بتاتا ہوں صفت مصروف مل کر نہیں ایسا نہیں ہوگا اچھا جی سنیے देखिए میں نے آپ لوگوں سے دو ترکیبیں پوچھی تھی کچھ ساتھیوں سے تو پہلی ترکیب پوچھی تھی رہی تو امراط بہت ہی آسان ترکیب ہے ہر ایک جگہ پر جہاں پر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ترکیب कीजिए اس کے بعد آپ کو جملے دیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ان ترکیبوں کا سمپل بتایا جاتا ہے کہ وہ ترکیبیں کیسی ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ اب اس ترکیب کو دیکھیے سب سے پہلی ترکیب جو کی تھی رعیت و عالمتن یہ بالکل اس ترکیب کی طرح ہے جو آپ نے اوپر دیکھی ہوگی سب سے پہلی ترکیب میں کہ جا انی رج المن جا انی رج بالکل اس کی طرح ہے صرف اتنا سا فرق ہے کہ وہاں پر جو جا اف تھا وہ غائب کا سیغہ تھا اور یہاں پر جو رعیت تو سیغہ ہے یہ متقلم کا سیغہ ہے واحد متقلم کا ٹھیک ہے نا واحد متکلم تو اب دیکھیے یہاں پر یہ ہوگا ری تو فیل ب ٹھیک ہے نا رئی تو فیل ب یعنی رئی تو ایسا سیگا ہے کہ یہ فیل بھی ہے اور فائل بھی ہے تو ضمیر جیسے آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ز... ہے نا زرب تو اب ضرب تو کہ میں نے مارا یعنی متکلم کا سیگا تو اب اس میں ضمیر بھی ساتھ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ضمیر بھی ساتھ میں ہوتی ہے یعنی وہ کیا ہوتی ہے اس کے لیے فائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب رہی تو کیا ہو جائے گا رہی تو فعل ب یعنی تو ضمیر کیا ہے اس کا فائل ہے امراطن عالمتن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ امراطن اصل میں کیا بن رہا ہے پہلے بناتے جائیں گے امراطََ موصوف عالمتن صفت موصوف صفت مل کر کیا بننے چاہئیں پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے والی چیز کیا چاہتی ہے اب جب ہم نے دیکھا کہ پہلے فعل بھی ہے اور فائل بھی ہے جب فعل بھی ہو فائل بھی ہو تو کیا چاہتے ہیں وہ مفول کا تقاضا کرتے ہیں تو لہٰذا موصوف اور صفت مفول بن جائیں گے رہی تو فیل بفائل کی. اب رہی تو فیل اور اپنے کیا ہے مفول سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو جائے گا جی رول نمبر بارہ رول نمبر سات آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی جہاں جہاں پر آپ نے غلطی کی تھی وہ آپ کو سمجھ میں آگئی بات رول نمبر سات آئی بات سمجھ جی رول نمبر ساتھ کہاں آئی نہ جی ٹھیک ہے اچھا ہے اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی اچھی کوشش ہے نہ ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے اتنی کوشش کی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ سبق میں ہوتے تو نہ جانے کیا کہتے ہیں اس کو ساری ترکیبیں آپ کر جاتے ہیں باقی ساتھیوں یہ تو آپ نے نہ ہونے کے باوجود آپ نے اتنی ترکیب کر لی ہے تو بہت بہت جزاک اللہ آپ دونوں کے لیے دونوں نہیں تھے یہ ترکیب میں مخصوص صفت کے سبق میں اچھا جی اس کے بعد ہم دوسری ترکیب کی طرف چلتے ہیں عقر من ہاد حلقر یتِ ظالم جن ساتھیوں نے بھی کی ہے ہر ایک نے کہیں نہ کہیں پر ضرور غلطیاں کی ہیں ٹوٹ کا شکار ہے ترکی آپ لوگوں کی ترکیب کہاں سے کیا ٹوٹ رہا ہے تو کہاں سے کیا ٹوٹ رہا ہے اس لیے اپنی ترکیب کو ذرا تو غور سے سمجھیے آپ کی یہ والی جو ترکیب ہے نا کہ عخر جناح من ہاد حلقر یت ظالم اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کچھ نہ کچھ تبدیلی اور تغیر و تبدل تو ضرور ہے لیکن یہ ترکیب تقریباً بن جاتی ہے اس کی طرح جیسے ہے کیا چیز امراط ابن ہا یہ ترکیب تقریباً تقریباً اس کی طرح بن جاتی ہے جو اوپر آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے جا امرا دوسرے نمبر والی ترکیب جو ہے جا اتنی امراطن عالم ابنو ہا یہ اس کی طرح بنتی ہے اب دیکھتے ہیں جی ذرا کیسے بنتی ہے دیکھیے جی آپ لوگ شروع سے ہم دیکھیں دیکھتے ہیں ترکیب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع سے پہلے آخر تک جائیے اور پھر آخر سے واپس آپ کیا کریں شروع تک آئیں آپ لوگوں کو میری آواز تو آ رہی ہے نا اسپیک والوں کو جی تاکہ یہ کلیئر ہو جائے اس کے بعد پھر جی ٹھیک ہے تو اب سنیے اس ترکیب کو اخرجنا من ہاد ہل قریت ظالم سب سے پہلے تو ہم کلیئر کریں گے اخرجنا کو اخرج جی بالکل اخرجنا من ہاض حلقریت ظالم اہلحہ اب دیکھیے اخرج جو سگا ہے اخرج یہ صرف صرف الگ سیگا ہے اخرج الگ ہے ناظمیر الگ ہے یعنی کہ اخرج سیگا ہے امر کا جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا اکرم ٹھیک ہے باب افعال ہے یعنی مزید کا سیغہ ہے مجرد سے جیسے آپ پڑھتے ہیں ذرب عظربو سے جیسے ازرب ٹھیک ہے نا سمعما وغیرہ وغیرہ نصر ینصر سے عنصر واحد مذکر حاضر کا جو سیگا پڑھتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے نا اس کی طرح یہ اخرج باب افعال کا سیغہ ہے باب افال سے ٹھیک ہے نا اکر اخراج یقرج تو اخرج وہ ہے امر اور امر جو ہوتا ہے امر حاضر جو ہوتا ہے اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے یعنی وہ خود سے فعال ہوتا ہے مخاطب ہے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ ماضی کے اندر جیسے پڑھتے ہیں رعیتا جتربتا اس کے اندر جس طرح بات پوری ہو جاتی ہے یعنی مخاطب جو ہوتا ہے اس کے اندر خود سے ضمیر ہوتی ہے اس کی الگ سے کوئی ضمیر نہیں ہوتی تو اخرج جو سگا ہے یہ فعل بھی ہے اور ساتھ میں فائل بھی ہے صرف اخرج ناظمیر جو ہے اخرج نا ناظمیر جو ہے یہ کیا ہے مفول کی ہے ٹھیک آخ نا منصوب متصل ہے یہ کون سی ہے منصوب متصل یعنی مفول کی ضمیر ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے متصل بھی ہے ٹھیک ہے نا اخرج نا تو اب کیا ہوگا ہم یوں پڑھیں گے اخرج اخرج ن فیل ب فائل مفول بہی ٹھیک ہے اخرج نا اخرج فیل ب فائل نا ضمیر مفول بہی بات پوری ہو گئی اب آگے چلتے چلے جائے دیکھیے جس کے بعد من ہے من حرف جار تو آپ لوگوں کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی اخرج فعل بفائل ناظمیر مفول بھی من اس کے بعد من ہاد القریت من حرف جار حاد ہی اس میں اشارہ شروع سے آخر تک چلتے چلے جائیں گے نا ہاد ہی اس میں اشارہ القریت موصوف القریت موصوف از ظالم اسم فائل کیا چیز از اسم اس میں اب اس کے بعد آلحا ہے اہل و مذاف حاض میر مضاف اب آخر تک بات پوری ہوگی شروع سے دیکھیے آخریج فعل بہ فعال ناظمیر مفول بہی من حرف جار حاضی اسم اشارہ القریت موصوف از ظالم سگہ اسم فائل اہل و مذاف حاضمیر مضاف عل اب شروع سے آخر تک آخر سے شروع کی طرف پلٹیں گے کہ دیکھیے جی از ظالم کیا تھا سگہ اس میں فائل تھا ٹھیک ہے نا سگا یعنی تو وہ کیا چاہتا ہے کوئی بھی سیگا ہو یعنی غائب ہو تو وہ چاہتا ہے اپنے فائل کا تقاضا کرتا ہے تو ہم آلحا مضاف مزافل مل کر یہ فائل بن جائیں گے اس میں یعنی کیا بن جائیں گے فائل بن جائیں گے جیسے آپ ذرا بزر بن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ظاربن تو یعنی یہ بھی ایک سیگا ہے اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہوتی ہے تو اس طرح یہ ظالمی بھی ہے ظالمن یظلم ظلم فہو فائل چاہتا ہے فائل چاہتا ہے ٹھیک ہے فائل فائل فائل جیسے فیل ایک فائل چاہتا ہے تو ایسے ہی یہ بھی سیگا اس میں فائل ہے اس کو بھی فائل چاہیے ہوتا ہے تو لہٰذا آلو ہا مذاق مزاف مل کر کیا ان کے لیے ظالم کے لیے فائل بن جائے گا جیسے اوپر آپ نے دیکھا ہے جا علوم ابن وہاں پر دیکھیے آپ آپ کی کتاب میں بالکل صاف لکھیے امراۃ عالمن اس میں فائل ابن مذاف حاضمل مضاف مزاف مضافل مل کر فائل ہوا عالمن کا ٹھیک تو اسی طرح ہے بالکل یہاں پر بھی یہ الز کا فاعل ہوا یا مضاف مضافل مل کر اب الالم اب القریت کیا چیز تھی موصوف تھی تو موصوف کو کیا چاہیے ہوتا ہے صفت چاہیے ہوتی لہٰذا اب کیا ہوگا سیغ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر کیا بن جائے گا یہ القریتِ کے لیے صفت اب موصوف صفت مل کر کیا بنیں گے اس سے پہلے ہاض ہی اس میں اشارہ تھا اس میں اشارہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے مشعر اللّ ہو لہٰذا موصوف صفت مل کر مشعر اللّ بن جائیں گے ہاض ہی اس میں اشارہ کے لیے ٹھیک ہے جی یہاں تک ہم پہنچ گئے اب اشارہ سے پہلے کیا تھا من حرف جار تھا من حرف جار تقاضا کرتا ہے کہ کس کیا چیز ہو اس کا مجرور بنے جی سیغم فائل ٹھیک ہے سیغم فائل ہاں تو اب من حرف جار تقاضا ہے کہ اس کے لیے مجرور ہو پھر سگہ عسم فائل کیا ہوگا یہ سیرہ عسم فائل اپنے فائل سے مل کر صفت بنے گا صفت بنے گا القریت موصوف کے لیے صفت بنے گا صفت القریتھی موصوف کے لیے اب موصوف صفت مل کر مشعارل بن جائیں گے حادی ہی اس میں اشارہ کے لیے تو اب اس میں اشارہ اور مشعرال مل کر مجرور بنیں گے من حرف جار کے لیے ٹھیک ہے من حرف جار تقاضا کر رہا تھا کہ اس کے لیے مجرور ہو اب اس کے لیے مجرور بن جائیں گے اب جار مجرور مل کر کیا بنیں گے اخرجنا کیا چاہتا ہے اخرجنا یہ فعل بھی تھا فائل بھی تھا مفول بھی تھا تو اب کیا بنے گا ہم کہیں گے کہ مفول ثانی بن جائے گا تو جار مجرور مل کر مفولیں گے اب آخر جنا, یعنی فعل اپنے فائل اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ بن جائے گا جی سمجھ لگی آپ لوگوں کو یہ ترکیبیں میں گزشتہ سبق میں سب کو کرا چکا تھا ایک بار ٹھیک ہے تو ساتھی نہیں تھے تو اب بھی سن لیجئے اب آئی بات سمجھ میں جن ساتھیوں نے ان سپیک پروں نے یہ ترکیب کی تھی اب آپ لوگوں کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا غلطی کی تھی جی رول نمبر تین آپ بتائیں جار مجرور متعلق ہو کر کچھ تو بنے گا نا کیا متعلق ہوں گے متعلق نہیں ہوں گے تو متعلق ہوں گے نا کیوں نہیں متعلق ہوں گے متعلق ہو کر کیا بنے گا جار مجرور بنے گا کیا چیز تو جار مجرور مل کر مفول لسانی بنے گے کس کے ساتھ کیا مطلب کس کے ساتھ متعلق اسی فیل کے ہیں نا فیل کے متعلق ہیں لیکن کیا واقع ہوں گے وہ بھی تو کچھ ہونا ہے اب اگر آپ سے کچھ پوچھے منہاد القریت جار مجرو کس سے متعلق ہے تو ہم کہیں گے اخرج نا سے متعلق ہیں لیکن ترکیب میں کیا واقع ہوں گے تو وہ یہی ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی دوبارہ سن لیجیے آپ اخرج من منہاد حلقریت ظالم اہلحہ اخرج اخرج نا منہاد ہل قریت ظالم اہلہ میں اخرج سگا امر حاضر فیل بہ فائل فیل بھی ہے اور فائل بھی ناظمیر مفول بھی ہی من حرف جار حاوی ہی اس میں اشارہ القریت موصوف از ظالم اسم فائل اہل و اہل و مضاف حاضمیر مضاف الِ مضاف مضاف ال مل کر فائل ہوا سیغہ اسم میں فائل از کے لیے از ظالم اسم اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر صفت ہوا القریت موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر مشعل بن جائیں گے حاضی اس میں اشارہ کے لیے اسم اشارہ اور مشع اللّ مل کر مجرور ہو جائیں گے من حرف جار کے لیے جار مجرور مل کر مفول ثانی بن جائیں گے اخرجنا فعل اور فعل اور مفول کے لیے اب فعل اپنے فائل اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ بن جائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے چھوڑ <laughs> دیں آپ اس بات کو باہر آ جائیں اس سے اگلی ترکیب بھی کروا دوں اگلی ترکیب بھی دیکھ لیجئے بالکل ایسے ہی ہوگی اس کن امر حاضر کا سیغا ہے ٹھیک ہے فیل بفائل فی حرف جار تل کا اس میں اشارہ ادار موصوف المفتوح ہے سیغ اس میں مفغول اس میں فائل کی جگہ پر کیا آ جائے گا سیغہ اس میں مفغول مفتوغ ہے نا مضروب کی طرح بالکل باب مذاف حاضمیر مضاف حلاف اس کو جلدی سے کرو اس لیے کہ پہلی ترکیب بالکل سیم اسی کے اس ترکیب میں پہلی ترکیب میں صرف اور صرف اتنا سا فرق ہوگا کہ سیغہ اس میں فائل کی جگہ پر اس میں مفول آ گیا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ظالم تھا یہاں پر المفتوح سیغہ اس میں مفول ہے اور اس کن اس وہاں پر بھی پہلے سیغۂ امر تھا لیکن اس کے ساتھ پہلے مفول بھی تھا لیکن یہاں پر کیا ہے مفول نہیں ہے صرف فعل بفائل ہی ہیں دیکھیے ذرا ایک نظر اس کن فعل بفائل فی حرف جار تل کا اسمِ اشارہ ادار موصوف المفتوح سیغ اسمفول باب و مضاف حاضمیر مضاف لے مضاف مضاف لے مل کر جی عجیب وائس این اسپیک پہ مضاف مضافلے مل کر نائب فائل بن جائیں گے کس کے لیے اس میں مفول کے لیے نائب فائل بن جائیں گے نائب فائل جانتے ہیں نا جیسے زربا کا نائب فائل بنتا ہے جو سیغے معلوم کے ہوتے ہیں ان کا فائل بنتا ہے جو مجھول کے ہوتے ہیں ان کے لیے نائب فائل بنتا ہے تو اس میں مفعول. تو نائب فائل بن جائیں گے اب یہ اس میں اس میں مفول اپنے نائب فائل سے مل کر کیا بن جائے گا صفت بن جائے گا ادار موصف کے لیے موصوف صفت مل کر مشاعر اللیہ تل کا اس میں اشارہ کے لیے اس میں اشارہ مشاعر اللیہ مل کر کیا بن جائیں گے مجرور بن جائیں گے فی حرف جار کے لیے جار مجرور مل کر کیا ہو جائیں گے مفول بن جائیں گے اس کن فعل بہ فائل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو جائے گا المفتوح سیغہ اس میں مفول پہلی بار سنا کرو ٹھیک ہو گیا اب آ سب کو سمجھ میں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ کمال کو پہنچ گئے ہیں آپ لوگ المفتوح سیغ اس میں مفول اس میں مفغول اس میں المضروب کی طرح ذرا بزر ب ذر بن فہ و ذار بن وزر ب یزر بربن فدا کا مذرو مس تو اس لیے تنوین نہیں ہے تو المفتوح تو اب آپ لوگ ذرا مصوف صفت کو بھی پڑھیے گا اس کی ترکیبیں بھی سب کو آنی چاہیے آخر تک اور اسی طرح کیا ہے تاکید کی جو تعریفیں تھیں وہ بھی سب کو آنی چاہیے آج تو پھر نیا سبق نہیں ہوا بالکل بھی اللہ اکبر کبیرہ آج کے دن کو بھاری ہے میرا حال سے جمعہ کے دن تو اس کو حل کر کے آنا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے چلیے جی ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد میں برکت طافرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے